ذکر نہیں ہے فکار دلہ چار سو چھتیس پر یہ حجی سے وہاں بھی ذکر نہیں ہے اور آئے یہاں پہ ہے چھ سو ستائیس پہ یہ حجی سے وہاں بھی ذکر نہیں ہے اس سطح پر ہے بخاری سلیف چھ سو ستائیس یہ دیکھو یہ چھ سو یہ دیکھو چھ سو ستائیس سفر نکالو کال کا دمہ وقت اللہ مرحبا غیر فقالو يا رسول الامر ہے تفصیل سات چھ سو ستائیس پہ سامنے ذکر نہیں ہے لیکن یہ قاضی فیضابی کی سوچی ہے ہمارے اساتذہ پسند نہیں کرتے قاضی فیضابی کی توجیہ ہے ہمارے اساتذہ پسند نہیں کرتے ہیں, ہیں. ہاں؟ راشد یہی دو دو نظر آتے ہیں کہ یا تو اس کو اور مختصر اس کا اول یہ ہے کہ معمول بھی ایک ہے امر بھی عربین فرمایا اور یہاں تو حدیث میں حقیقی معمول بھی ایک ہے اس لیے کہ ایک معمول ایمان ہے آطد البل ایمان کے جواب یہ ہے کہ اگر کہ معمول بھی ایک ذکر ہے لیکن اس کے بھی عربین بے اعتبار ہے بس مث ختم امر و برب اربع... اس سوال سمجھ تو امرم عرب عمل ہے اور یہ معمول بھی ایک اس لیے کہ یہ نواز زکوٰۃ روزہ یہ تو ایمان کے اجزاء ہیں اس لیے کہ امرم بل ایمان بلّا قالا تبل ایمان پھر اس کی تفصیل فرمائی ہے تو جواب یہ ہے کہ ظاہر معمول بھی ایک ہے لیکن اس کو اربائن کی بےتبار اجزاء کے فرمایا ہے اس لیے ایمان کے اجزا چار ہیں اقام صلاد اتاو زکاتے ضیاط اطاؤ ایک سمجھ گیا ہے یہ ایک سوال کو اس کا جواب ہو گیا ہے پھر دوسرے شکار یہ ہوتا ہے اگر یہ جی جو مذکور ہیں ایمان سلاد زکات وغیرہ اگر ان کو مستقل معمول بھی کہیں گے تو جو مستقل معمول بھی کہیں گے تو تفصیل مواصل کے نہیں ہے اس لیے کہ وہاں امروں پہ اربین ہے اور یہاں پانچ ہے. تو اس کا پھر ایک جواب یہ ہوا کہ انتو تو جو ہے یہ مستقل امرحوم پہ آصف ہے اور ایمان فلاد زکات سیاح جو چار ہو گئے وہ انتو تو یہ مستقل امرحوم پہ آسف ہے یہ مستقل چیز ہے یہ معمور آپ حصہ نہیں ہے نمبر ایک ہوا دوسرا جواب یہ کہ یہ انتو تو یہ چھٹا معمور بھی نہیں ہے یہ سے زکات ہے اور تو ذکر ہوا ہے یہ جن سے زکات ہے لہٰذا اس کا مسئلہ نہیں ہے اب کس پہ اعتراض ہے زکوٰۃ ہے تو وجہ تشخیص کیا ہے یا ضرورت کی بنا پر ہے یا بطور خوشخبری فرما دیا ہے ٹھیک ہے تیسرا جواب قاضی ڈیزائنری پر لکھا ہے یا مام کے ایمان امان بلّہ ہے اور تین کو صاحب کتاب نے نہیں ذکر کیا حفار ر حاش لکھ گیا ہے نا بات سمجھ گیا ہو نا اور تین کو راجی نے چھوڑ گیا ہے, بھول گیا ہے. اب بات سمجھتے ہو تو یہ آسانی سے مسئلہ ہوتا ہے نا اچھا اب یہاں یہ سوال ہے کہ ایمان کا ذکر ہے زکات کا ذکر ہے سیام کا ذکر ہے سولاد کا ذکر ہے حج کا ذکر نہیں اس کے دو ہیں ایک وجہ یہ جی ہے کہ بابا یہ اس زمانے کی باتیں کہ حج فرض نہیں ہوا تھا لیکن اس کے لیے پھر آپ کو تفصیل میں جانا پڑے گا ہاشن لکھ دیا ہے وہ لمبی حاج جلنا لمبیا فرض نہ ہاشن لکھ دیا ہے کرمانی وغیرہ حال کے ذکر کیوں نہیں کیا فرضیت نازک نہیں ہوئی تھی لیکن اس میں ابھی آپ کو تفصیل میں جانا پڑے گا کہ وقت عبد القیس کب آیا تھا توجہ کرو نا یا فتح مکہ کے وقت آیا تھا اور یا چھٹی ہجری میں آئے تھے اگر فتح مکہ کے وقت ہو حدیث میں تو ہمیں فتح مکہ ہے تو فتح مکہ کس سال میں ہوئی آٹھ میں ہوئی ہے حج کب فرض ہوا ہے آٹھ میں آٹھ میں ہوا یا نو میں ہوا ہے تو گویا کہ ابھی فرز نہیں آئے یہ اس سے چنگ جواب یہ ہے کہ حج کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو حج کر نہیں بتایا تھا اس لیے کہ ان کومن ہو اس لیے کہ یہ غریب لوگ تھے اور حج کی فرج استعاص کے بنا سے ہوتا ہے اور ان کی افتتاح نہیں تھی اس لیے حج نہیں فرمایا یہ چنگی گل ہے یہ چنگی گل ہے اچھا خیال کرو حدیث کے شکالات بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھو ہاں بت پھر گلہ کرو اچھا فمرنا بھی امری پاس میں ہو گیا ون علیہ السلام کو چار سے روکا آر خاندان سبز رنگ کے گڑے سے وطبائے. اور کدو قد... کے برتن سے کدو کے برتن سے ون نکیر اور لکڑی کے کاسا جو نقیر بانے منکور ہے نا وہ لکڑ جو درمیان سے خالی کی جائے اور اسے کیا بنے برتن بن جائے ون اور تارکولی برتن ورب مکال المقیر یا اور کبھی مظفر کے مقابلے میں کیا فرما ہے المقیر یعنی کیا معنی تارکونی معنی ایک ہے وکال فرما وقت ان چار سو یاد کرو اور جو تم سے بعد بھی پیچھے لوگ ہیں ان کو بتا دینا بات سمجھ لیے اچھا دیکھو الخن اس سبز رنگ کی گھڑی کو کہتے ہیں منگوٹے منگوٹے شن منگوٹے ٹھیک ہے نا اس لیے کہ جب کورا برتن ہوتا ہے نا اس میں شراب اچھی بنتی ہے جس طرح تم ذمہ دار تو نہیں ہونا بڑے بڑے بزرگ ہو ذمے دار کہتے ہیں کورا یہ جب ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے یار لو موسم کی لیسر کا موسم جب ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ کورا گڑا لیا ہوئی اس کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے شراب اچھی پکتی ہے اچھی بنتی ہے دوسری بات یہ کہ غبا عورت عورت کا دور تھا ہمارے علاقے میں بھی غربت کے زمانے میں ہمیں یاد ہے یہ بڑے کدو ہوتے تھے نا اس کو درمیان سے خالی کر کے لسی اور ان چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے ابھی بھی اور کرتے ہیں یہاں جو ہے نشے ہو گئے ہیں مذبط تارکور ہے تارکور آپ کو جلد یہ کسی گڑے یا کسی چیز پر اس کو اس کے ساتھ کیا کرو لپیٹ لیں تو اس کے اندر ہوا تراش نہیں کرتی ہے تو وہ سوکھتا نہیں ہے نہیں ہوتا ہے اندر جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اور جب پانی تم رکھو نا دودھ پر تو یہ گڑا پھر سوکھتا بھی ہے تو اس پانی کو پیتا ہے جگہ پوترو اس کو پیتا ہے اور سیکھو کیا اب یہ چار اب یہاں پہ یہ سوال ہے آئیے حرمت باقی ہے یا حرمت باقی نہیں ہے ان برتنوں کا استعمال جائز ہے یا نہ جائز بات سمجھ گئے ہو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان برتنوں کی جو حرمت ہے وہ منسوخ ہے لہذا ابھی تم برتن کو استعمال میں نہ ہو بات سمجھ گئے ہو بات سمجھ, گئے ہو؟ سمجھ گئے ہو؟ حدیث میں آتا ہے نظیر السلام السلام سے کسی نے پوچھا حاف صلی اللہ علیہ فرمایا کہ کوئی تحریم برتن سے نہیں آتی ہے اگر تحریم آتی ہے تو اللہ کے حکم اور رسول کے بیان سے ہوتی ہے اور برتن جو ہے لا لاحر نہ اس کے ساتھ ہیل ہوتی ہے نا تحریم ہوتی ہے تو اس لیے ابھی اس کا حرمت منسوخ ہو گئی ہے نئے نئے لوگ تھے اس لیے فرمایا کہ نفرت خراب ہو جائے جیسا کرتی نصاری ہونا نسوار کو چھوڑ دے تو تم اس کو کہو کہ نصار کی دبی یا بھی نہ کرا نفرت کے طور پیسے کہنا اگر کوئی عوام کرتے, کرتے ابھی دس روپے کی ایک پوری ملتی ہے تو مہینے میں کتنے دن تیس تیس دس تین سو کتنے ہو گئے تین سو اگر پا... آج ابھی استعمال کرے تو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو جمع کرو تو ایسی کتاب تمہیں مل جائے گی اس کو نہیں ہے آگے جاؤ ہاں یار تس بولے پھر یار تاس مالا میں نے خود میں سوائنٹ کی اٹھارہ دور حجیت کے سال میں نے نسوار کو چھوڑ میں نے کہا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہو, <سومت <المتصار> <سومت> <śque> تو میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے یہ حجیت کیسے اترے گی اللہ نے اجاز کرنا یہ حدیث کیسے بھی چاہیے میں نے چھوڑ لیکن یہ ہے کہ یہ باد پٹھان کہتے ہیں نا کہ داد گانڈی میں چڑھا نہیں سمجھتے ہو بہت بھی حیا نشہ ہے پھر میں نے جناب علی چھوڑ دی پھر بعد میں نے پھر شروع کر دی لیکن میرے جو نسو ڈالنا تھا نا میں یہ ہے یہ خریدتے کدھر کدھر ڈالتی اب نہیں سمجھتے ہو تو میرے پاس ایک قسم کی ڈردی ہوتی تھی جس کی موتی ہوتی تھی ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اس تھا ایک مولوی صاحب مجھے کہتے کیا کرتے میں نے کہا کیا ہے کہ دیکھیں میں خدا کو دیکھا نہیں پھر شیخ محترم کے اسٹیج پر جلسہ تھا مفتی محمود صاحب بھی تھے بہت بڑا جلسہ تھا و شیخ نے اعلان کیا کہ مولوی حضرات اسٹیج پر آ جاؤ تو ہم نے کیا. تو پھر اعلان ہوا پھر کہتے ہیں لاندیو حیدرآباد اب میں گیا تو وہ نشوار پوری رات تفریح ہوتی تھی نا ابھی نسوار ڈالتا رہا اس ادھر پھینکتا رہا <laughs> بس ابھی رات نا تو مجھے اس غمیر نے کہہ دیا کہ کتنے خدیث نشہ ہے اس لیے کہ میرے پاس ایک رمبال تھا اس میں میں ڈھونڈتا تھا نا تو پھر رمبال کو میں نے پھینک دیا پھر رومبال اس کو میں نے پھینک دیا تو میں نے کہی بھی اثر تو میرے ساتھ میرے ایک بھائی صاحب بھی تھے اور بھی ساتھ بھی تھی میں نے جب پھینک دیا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ دوبارہ کیسے کریں میں نے کہا آج ابھی رات اسکول لے لیں اور میں دیکھیے دعا مان کے اللہ قبل فرمائے پھر کہتے نہیں میں نے کہا بس آج میرے ذہن میں ایسی بات آ گئی ہے کہار کو تلا کے دے دیا ہے تو اگر کسی کی عورت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اور اس سے بڑے اچھے اچھے بچے کیوں نہ ہوں لیکن جب آج آئے ان سے سالوں سلاسل پھر اس کے قریب ہوتا ہے میں نے کہا میں نے طلاق مغلط دے دیا الحمدللہ اس کے بعد آج تک نشوار کو الحمد للہ اب بھی تم تلاق مغلط دے دو خبر ہے اس کو طلاق کے مغلث دے دو ختم ابھی سمجھ لو اللہ کو مغلک دینا ہے الگ کا سوکھ اچھا بولتا گرمات تو دے دیں گے سنا گا ٹوک ہے نا یہ ایسی چیز ہے نا کہ اگر آدمی بہت مالدار کیوں نہ ہو رئیس کیوں نہ ہو. لیکن یہ نشہ ہے کہ اخلاق نہیں خلیل ہے یہ جب دیکھے گا نا خلیل کی جیب میں ہے نشوار دیکھے گا تم ضرور سا خارجہ ہے یہ سائل ہوتا ہے سمجھتے ہوں تو اس سے اللہ ہمیں ہاں بچا ہے تمہیں یار تم حدیث پڑھو نا ڈوں گہرائی سے پڑھو اب ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم گہرائی سے پڑھے نا حدیث کو تو گہرائی سے پڑھو نا تم نے مشکات میں حدیث پڑھی ہے کہ بیت پڑھو میرے ساتھ جی کس چیز کی بیت اس چیز کی کرو کہ تم کسی کی چیز مانگو گے نہیں یہاں تک اگر تم گورے پر سار ہو اور تم صلا کے گر جائے تو کچھ دن کہنا کہ مجھے دیر خود پتھر کر لے لے حدیث ہے کہ نہیں ہے مائم. تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب میں نے ووپا لگایا نا یوں حدیث کے اندر تو مجھے اس دل نے ایک توجہ دے دیمکن ہو رجول یہ ممکن ہے کہ اس رجل کے اندر سوال بھی سوال کی عادت تھی تو نبی علیہ السلام اس عادت کو روکنے کے لیے کہا کہ بیٹھ کر کے تم کسی کوئی چیز مانگے گا نہیں تم نے کہا میں نہیں مانگو گا جو. تو معلوم ہوا کہ یہ مانگنا یہ اچھی عادت نہیں ہے اور پھر مانگو نو سر مانگو آواز سونے تم مانگو تو کچھ کوئی چیز ہے سوات مانگو تو کچھ ہے مانگے بھی تو نو بھی مانگو ہاں اچھا کرو کہ میں سار نہیں ڈال حدیث حفیظ سمجھ گئے ہوں خیالات دو قسم کے تھے اس کے جواب بھی ہو گیا ہے وقت جب عبد القیصی ہجری میں بھی آیا ہے اور آٹھویں ہجری میں بھی آیا ہے ٹھیک ہے نا اور ان کے اقوال دو ہیں پہلے چودہ اور بعد میں چالیس یا اس سے زیادہ افراد بھی تھے آگے جاؤ ابھی ہم نے کتاب العلم تک پہنچانا ہے اگر آپ کی داڑھی سفید ہو جائے میرے خیال یہ وجہ آ جا سدا قتم کیوں بنا توجہ کر رہی بابو ماجانیہ توجہ ہے وہ ربط یہ ہے کہ دیکھو میرے سنگیوں اب امام بخاری رحم اللہ کی کتاب ایمان اختتام پذیر ہو رہا ہے کی کی کام امام بخاری کا کتاب ایمان اختتام پذیر ہو رہا ہے جبکہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اللہ اللہ عادت الف صحائے کیا ہوتا ہے اپنے کلام کا خلاصہ اور مچوڑ پیش کرنا آپ نے بخاری شریف جس وقت شروع کی تھی تو دوسرا نمبر حدیث کی کون سی تھی سبحان اللہ انما بل لیا اب کتاب المان ختم ہو رہا ہے پھر ان امت عمال اصلاح نیت کے خاطر پہ امام بخاری باب کا انعقاد فرماتی ہیں نمبر ایک اچھا توجہ کرو توجہ کرو دوسرا دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی تک تم نے یہی سنا اور یہی پڑھا کہ امام بخاری مرجیا پہ رد کرتا ہے امام بخاری متضرے پہ رد کرتا ہے امام بخاری خواج پہ رد کرتا ہے امام بخاری فلاح پہ رد کرتا ہے امام بخاری فلاح پہ رد کرتا ہے تو امام بخاری یہ دو چیزیں لایا ہے۔ نصیح بھی لایا ان دونوں کرب سن اور اکٹھا افجین نصیاح بھی اور ان الامال بنیابی لایا مقصد یہ ہے کہ میں نے جن پر رد کیا ہے یہ رد تعصب کی بنا پر نہیں ہے یہ رد تعصب کی بنا پہ نہیں ہے یہ رب اصلاح کی بنا پر ہے اور ایک مسلمان کا مسلح ہونا ضروری ہے تو ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں اصلاح کی نیت رکھنا ضروری ہے تو میں نے امت کی خیر خواہی کے خاطر خصوصاً معتضلا اور مرجیا ان کی خیر خواہی کے خاطر میں نے ان ابواب کو قائم کیا ہے بات سمجھ گئے ہو مولانا صاحبہ تو اس لیے آپ کو بھی یہ عادت بنانی چاہیے کہ آپ جو کام کرو اصلاح کی نیت سے کرو نفسی تردید ترجیح برائے ترجیح اور مخالفت برائے مخالفت کی نہ کرو اب اگر ہم مسوال کی مخالفت کرتے ہیں نا تو یہ اصلاح کی نیت ہے سمجھتے ہو نا یہ کیا ہے اللہ کرے کہ ہمارے اندر اصلاح ہو جائے دیکھو ادھر ریکو مجھے تو یقین ہے نا کہ آپ میرے ساتھی ہیں درس تھے آپ کے دل میں میرے ساتھ محبت ہے مجھے یقین ہے احترام نہیں ہے کہ نہیں لیکن اگر میرے بلغم یا میرے لوح احتان تو یہاں سے نکل جائے اور یا داڑھی ہو تو آپ پسند کریں گے بولنا نہیں کرو گے نا بات ہے نا صرف بولنا نہیں کرو گے آپ کہیں گے کہ بھئی مودی صاحب بہت سادہ ہے یہ دیکھو یہ اپنے لوہا بھی نہیں کر سکتا آپ میری طرف دیکھنے بھی دوارہ نہیں کریں گے تو جب لوہا ذہن جو ہے بالکل پاک ہے اور اس کو آپ مایوس جانتے ہیں بغیر محل کے تو نسواں کہاں سے ایسی چیز ہے جس کو مایوس نہیں جانتے آپ کا محل تو قرآن کے راستہ ہے آپ کا محل تو حدیث کا راستہ ہے آپ نے اس سے ڈھیر بنا دیا ہے اس پر اوپر ڈالتی ہو ڈہران نہ ڈالو مسئلہ اب اس بات جاء جا ان انمال بنیا اس کا ربط توجہ کرو خلاصہ ہو گیا اچھا ربط ربط یہ ہے کہ پہلے حدیث میں کیا ذکر تھا معمور بھی اور منہیات کا ذکر تھا اب یہاں پہ آخر میں آتے ہیں ان بن نیا ان بن نیا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اعمال کی قبولیت نیت کی اصلاح پر ہے نیت کی اخلاص پر ہے ٹھیک ہے اس بات کو کیوں لایا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم نے ابھی تک شعب الگ ایمان آپ کو ذکر کیا اطا الفظ ملگ ایمان ذکر کیا فرض مند اسبر علی ذکر کیا اتباع جناز ملگی ایمان ذکر کیا ابشاء السلام الگ ایمان منظیر ہم نے ذکر کیا کوئی عمل کسی توجہ کوئی عمل کسی عامل کا اس وقت تک عمل کے ہلاکے کا مستحق نہیں ہوگا جب تک اس عمل میں اخلاص کو للہیت نہ ہو بات سمجھ گیا اور امل سمجھ گیا ہے کوئی عمل اس وقت تک عمل کے اعلان کا مستحق نہیں ہوگا جب تک اس عمل میں اخلاص کو للہیت نہ ہو <تصفح> یہ ایک مسئلہ ہر شور نمبر دو ابھی تک امام بخاری آپ کو کتنے مسئلے بتا رہے تھے دو سوچے کہ نہیں آپ کو اعمال صالحہ کی ترغیب دلا رہے تھے اور اعمال سیاح سے آپ کو نفرت یہی تھا نا اعمال صالحہ کام صالح کی ترغیب دلا رہے تھے اور سیاح سے نفرت دلا رہے, رہے تھے ابھی فرمایا ان نیتباح بس بن العمال بلی ہو طلباؤ اگر نیک امال کرنا ہے تو اخلاق سے اور طلب ثواب سے اگر گناہ سے بھی بچنا ہے تو اخلاص سے اور طلب اگر سے کہ نیک عمل میں بھی للہیے اور گناہ میں بھی للائیے اب تم کہو بلا کہ نیک عمل میں تو اللہ کی رضا کے لیے ہے گنا ملا اس کے کیسے ہوگا کہ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو مطلب اگر زنا کرتا ہے ابھی وہ نہیں کرتا ہے کیوں نہیں کرتا ہے حکومت ڈنڈے مارتی ہے کیوں نہیں کرتا ہے بدنام ہو گیا ہے اب یہ تو چھوڑتا ہے لیکن اس میں للہ یہ اگر زنا کو چھوڑتا ہے اس نسیمیت سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس نیے سے اس زنا میں پڑھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کے چھوڑنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو گناہ میں بھی اللہ کی خوشنودی طلب کرو طعات میں بھی اللہ کی خوشنودی طلب کرو تو پورے باپ کا خلاصہ ہے کیا ہے اب تو آتو لا فطر پس امام بخار نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے ابھی میرے سر سے بگلی حقاضی ہے گنا تو ہے لیکن یہ کہ میرے سر پہ ضرور بوشت آ گیا ہے ٹھیک ہے دار و مدار نیت پر ہے ول حسبت و طلب صواب پر ہے ولی کل امرما نوا اور ہر انسان کو وہ ملتا ہے جس کا وہ نیت کرتا ہے راشد بھائی ولے کل ما نوا حاصل کیا نکلا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کا عمل جس, جس مقصد کا ہو آپ کو نتیجہ ملے گا میں نے جن پہ حل کیا ہے بے کلر مان رہا اگر میں نے دنیا کی خاطر ہے تو دنیا ہوگی اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ راضی ہوگا تو میں نے جو کام کیا اللہ کے لیے ہے کسی کو میں نے دکھلاوا یا کسی پر ترجیح تعصب کے بنا اللہ کرے کہ ایسا ہم بھی ہو سب سے بھرے ہوئی ہیں ایک بات آپ کو کہہ دوں تو اچھی ہے امدۃ الخاری نے لکھی ہے شی مولا مکری رحم اللہ نے لکھی ہے مولانا گنگوئی رحم اللہ نے لکھی ہے امام بخاری رہ اللہ یہاں پہ امام ابو حنیفہ کی مسلح کی تائید کر رہے ہیں بھلے کل امر کا کیا مانا ہے کل امر مانوا لیک امر ثواب مانوا ہر ایک انسان بنیاد ہے اعمال کا ثواب دار و مدار نیت پر ہے انکان مخلص تو سواب ہے وہ انقان اعمال بنیا بنیا وہ ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ سواب العمال بنیاد کچھ اور کہتے ہیں تو بھائی بولو نا جی کہتے فداخل اکیل ایمان توجہ کرو دیکھو امام بخاری اپنا منطق چھوڑتے نہیں ہیں اب یہ فرماتے گی نیت عمل ہے کہ عمل نہیں ہے تو فداخل اکیل ایمان ہو اس نیت میں ایمان بھی داخل ہو گیا کس پہ رد ہو گیا شاہ بات ہے ان پہ رد ہو گیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ علیمان اقرار اجنسلامی ہے تصدیق کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان بخار میں فرمائے فتح خلفیل ایمان اس میں ایمان بھی داخل ہے وہ ایک ایمان معتبر وہ ہے جس کو جو کہ ہو جو کہتے ہیں کہ ایمان حمایت ہے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے پیا فرمائے فتح خلف ایمان وضو اور نماز بھی وضو بھی یہاں پہ تھوڑا سا ہنفی بے آگ ہنفی بے رد کرنا چاہتا ہے لیکن انشاءاللہ حنفی ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اس کے رد کو اپنے اوپر چھوڑے یہ کہتے ہیں کہ وضو میں نیت کیا ہے فرض ہے بغیر وضو بغیر نیت کی وضو نہیں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تو بدا کے حقر سے خلاف ہے بدا سے خلاف ہے اب یہ وضو دو قسم کا ہے اگر اس جی وضو اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو مفتاح ہو سلاخ بنانا چاہتے ہو تو وہ جو ہے وضو کتنے قسم پر ہے دو کا ہے اگر وضو اس لیے کرتے ہو کہ اس کو میں کا سولاد بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں وانزلنا من میں سما تو ہورا تو پانی خود بخود متحرے کہ نہیں ہے متحر ہے تو آپ کے آزاد کی تصویر کے لیے استعمال المات چاہتی ہے نیت کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تم کہتے ہو کہ تصویر اللہ, اللہ بھی نیت اللہ ہے پھر کپڑے دھونے کے لیے بھی نیت کرنی پڑے گی کیا کرو گے کپڑی دونے کے بھی نیت کرنا پڑے, پڑے گی نا اگر نیت کر کے کپڑے دے کیا نہیں لیکن وہاں پہ کپڑے کے لیے جب تصویر حاصل کراتے ہو نیت کی ضرورت نہیں ہے تو آزائی وضو کی تصویر کے لیے نیت کہاں سے آ وہ تو خود مدعا ہے ہاں دوسری بات ہے اگر یہ وضو منوی ہو یعنی بطور بھی سواب ہو تو ہم بھی قائل ہیں فی الحال رزو اللہ بھی نیت ہے سر ہم بھی قائل ہیں فی الحال سواب علی اللہ <تصفح> آپ نے وضو کیا ہے نیت کیا ہے وضو کا آپ کو سواب بھی ملے گا نیت تو نہیں کیا وضو کا سواب تو نہیں ہے لیکن ہے نمبر دو دیکھو بھائی ایک وضو ہے مجیو سلاد ہے مجیو سلاد ہے جس سے نماز جائز ہوتی ہے ایک وضو ہے کیونکہ مکفر نس ہے وضوی منوی مکفر لس ہے وضو غیر منوی نارے تقریب اللہ زکات کے وہ حج و سو کے وہ حکاب حج کے لیے بھی نماز کے لیے بھی زکوات زکوات کے لیے بھی حج کے لیے نیت کرنی ہے روز کے وال احکام اور باقی احکام شرعیہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ سواب حاصل کرنے کے لیے انت امام بخاری رحم اللہ اس کے لیے دو چیزیں پیش کرتے ایک قال اللہ تعالیٰ تعالیٰ کال اللہ تعالیٰ کلیا مل اللہ شاہ کی لیتی آپ کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اللہ شاہ اپنے طریقے پر یہ مانو طریقے پر امام بخاری فرماتے اللہ نیتی ہی اپنی نیت پر گو کہ عمل میں نیت ضروری ہے ہم بھی کہتے ہیں عمل میں نیت ضروری ہے جو للہیت ہے اگر للہ نہ ہو تو صحیح نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں بعض ایسے آمار ہیں کہ جو بغیر نیت وجود میں نہیں آتے جیسے سیام ہو گیا ہے اب سیام کا اگر تم نے نیت نہیں کی ہے تو سیام کا سیام اپنے وجود میں آئے گا نہیں آئے گا اب نیت کرو گے تو سیام وجود میں آئے گا بس اب تاریخ بطور تاریخ جو آگے آتی ہے نبقۃ رجو اللہ علی یخ تحصیبہ خرچ کرنا کسی آدمی کا اپنی بیوی پر یک اس حال میں کہ اس کا سواب طلبگار ہے سودا یہ کیا ہے صدقہ ہے معلوم ہوا اگر کوئی بیوی پہ خرچ کرتا ہے نیت سواب کے طور پر تو صدقہ کا ہے اگر نیت ایک سواد نہیں ہے تو کھانا کھلانا ہے ٹھیک ہے وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولاکن جہادوں یہ ایک حدیث کا حصہ ہے ٹکڑا ہے حبی علیہ السلام نے فرما لا عجرت بادل باد فتح لا عزرت بادل فتح فتح مکے کے بعد ہجرت نہیں ہے آشرا سے مشغول ولاکن جہادوں حدیث یہاں دیکھیں نہیں آ لاح مکے فتح مکے کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے البتہ جہاد کے لیے نیت اور نیتی جہاز یا نیت نیک آماد کے لیے مکس نہیں کر سکتے نہیں ہجرت نہیں کرنا چاہیے مکے سے لیکن اگر جہاد کے لیے جانا ہو تو جب جا... اگر اصلاح کے لیے خارج مکر جانا ہے جا. تو یہاں سے ہوتی ہوتی ہے. تم سے کی لیت کرنا ہوا. اب سمجھ گئے ہو شام شام تک نہیںل جی آگے یہ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے جب انسان خرچ کرتے اپنی بیوی پر سواب کی نیت پر تو اس کے لیے خیرات بے شک تو خرچ نہیں کرتا کوئی خرچ تب تری بیا وجال جو, جو تو اس پہ اللہ کی رضا کی طلب فرما کرتا ہے اللہ اجر تعالم اگر تجھے اس کا اذر دیا جائے گا یہاں تک آلفی عمراتی کا اگر تم رکھنا چاہتا ہے کوئی چیز اپنی بیوی کے منہ میں نیت سواب کی خاطر تجھے ادر ملے گا ٹافی ف... جو ہے ٹرافک ہوتے ٹرافی اب آپ کے پاس ٹافی ہے تم جاؤ اپنی بیوی کو کہو گے کہ دو سے فرمائے کرتے تھے نا وہی ہندو کے ساتھ جب مسلمانوں کی لڑائی تھی نا پھر پاکستان سے تھے تو ہندو آپس میں کہتے تھے وہ یہ مسلح ہے مسلح مسلمان یہ مسلمان سے بچو گزار ایک کرتا ہے, ہے. بوری تین بناتا, بناتا ہے اب یہ ہے کہ تابعہ کلاؤ تو سوابی باقی کام بھی آسانی سے حاصل ہوگا آگے جاؤ دیکھیے علماء کرام اس بات کے مطالعے میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ آخری بات ہے کتاب المان ایمامی بخاری رحم اللہ تین اس بات کو لا اشارہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی تک جو مباحث کباس کی ہے اس لیے میرا مقصود کسی کی ذات پر حملہ کرنا نہیں تھا بلکہ امت کی خیر خواہ کی خاطر نصیحت کی خاطر میں نے کام کیا ہے اگر خوارف پہ رد کیا ہے تو خیر خواہ کی خاطر مرجا پے رد کیا ہے خیر خواہ کی خاطر ٹھیک ہے نا جو بھی کیا ہے خیر خواہ کی خاطر اس لیے کہ نبی علیہ السلام دین امن سیاح دین نام ہے خیر خواہ کا تو میں نے جو کچھ کیا ہے تو خیر خواہ کی نیت سے کیا ہے ایک بات اسی طرح میرے دوستو ایمان بھی بخاری رحم اللہ یار بات یہ ہے نا کہ بخاری شریف جو ہے اس کی کتاب, کتاب نہیں ایمان کتاب نہیں یہ امتیازی کم سے کم اس کے لیے پانچ مہینے کم سے کم ہونے چاہیے فت الخاری اگر پوری دیکھو تو کہہ نہیں سکتے تو دیکھتے کیوں ہو احمد الخاری اگر پوری دیکھو اس کو پڑھ کہہ نہیں سکتے تو دیکھتے کیوں ہو بہت ڈونگی بات ہے. امام میں بخاری اب یہاں آپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ میرے کتاب پڑھنے والوں النسیحا دین خلاصہ ہے کس کا خیر خواہش کا تو تم بھی اس خیر کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور امت کی خیر خواہی کے لیے اس بخاری کو نشر کرو اللہ عمل کرنے کے توفی پتہ دین النسی تم اللہ کے لیے و رسولی اس کے رسول کے لیے ولیمتمسلمین قرآن امسلم روسا پاس اور عوام الناس وقولی تعالی اور یہ باب اس قول تفصیل تعالی کے حزام سب توجہ کر مولانا دو باتیں تو ہو گئی ہیں آج امام بخاری اپنی آخری بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آمان جزی ایمان ہے ع جو جی ایمان ہے اس میں عدیل و نصیحہ نسیحا کا عمل دین پہ ہوا ہے نسا کا عمل کس پہ ہوا ہے دین پہ ہوا ہے تو گویا کہ دین کو نصیحہ کے دیا ہے دین کو نصیحہ کے دیا ہے اور نسیحا تو ایک عمل ہے ایک عمل ہے اور دین بول کر ایمان لینا پہلے ثابت ہو گیا ہے تو لہٰذا عمل ایمان کیسا ہے نہیں سمجھتے اپنا مدعا ثابت کیا دین نصیحہ نسیاتون کا عمل دین پر ہوا ہے اور نصیحت کس کو کہتی خیر خواہ کو خیر خواہ کیا چیز ہے ہے اور دین بول کر ایمان لے سکتے تھے آپ تو آپ دینوں نصیحات یعنی عمل ایمان ہے عمل ایمان ہے ایمان ہے دوسری بات ایمان بخاری آپ کو آخر میں ایک بتانا چاہتے جگر کس چیز کا تھا بوری جی ایمان یا جز ہوا یا خوش چیز ہے نصیحہ. نصیلّہ علیحدہ نصیحت علی دہ ہے نصیحت اللہ دہ ہے نصیحت علی دہ ہے نصیحت علیحدہ ہے تو ہم پسم لیکن نصیحتوں میں خیرفائی میں تفاو تھے تو علیمان یزید ہو وہ علماء کہتے ہیں کہ دن کی جو کچھ چار حدیث ہیں ان میں سے ایک بھی ہے دین خیرفائی اللہ کے لیے اب ہمارے حاشر بڑی تفصیل ذکر کی ہے اور یہی تفصیل تفصیل نے ذکر کی ہے اللہ کے لیے قیرخوائے کیا ہے اللہ کی توحید کو مانو اس کے ساتھ شریک نہ بنا اس کے لیے ولد کی نسبت نہ کرو اوپر حاشر سب کچھ لکھ لیا ہے اچھا ولی رسولی اور خیر خواہ نبی علیہ السلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کرو سنت پر عمل کرو بدا سے اجتناب کرو معاشنی لکھ دیا ہے اچھا المسلمین کا معنی یہ ہے کہ خلفا یعنی مسلمانوں کے بادشاہ ان کی خیر یہ ہے کہ جائز امور میں ان کی اطاعت کرو ان کے خلاف خروج نہ کرو امور جائز ہو اپنے عمرہ کی اطاعت کرو جائز امور میں ان کے خلاف خروج ہو یعنی مخالفت نہ کرو عوام کے لیے کرپار کیا ہے ان کو خیر پہنچانے کا کیا کرو ران کرو بس یہ حدیث کا حصہ ہے اور یہ دو دوسرے قسم کی تعلیم ہے یاد روکے تعلیم موصول دوسرے کا ذکر ہو یہ موصول نہیں ذکر ہوئی البتہ یہ جملہ مشک... مشک... اے... مسلم شریف میں ذکر ہے طالباً سب چروجا ہے یہ حدیث امام بخاری نے نقل نہیں کی ہے اس لیے کہ اس روایت میں کون ہے سہیل ابن ابی صالح ہے اور سہیل ابن ابی صالح جو ہے وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے اگرچہ امام مسلم کی شرط پر ہے یہاں پہ ذکر ہے سب پہ مسلم شریف آپ کے پاس اے دل دیا نکال واحد چوتھی سطر نکال چوتھی سطر نکال اللہ اب دیکھو سم محتسنا کل نالمن قال اللہ ولی کتابی ولی رسولی والے احمدین حویث فون کی آپ کو یہ مسلم کے حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس روایت کو مسلم ذکر نہیں کیا اس لیے کہ یہ سہیل جو عطا سے نقل کرتا ہے یہ سہیل ابن ابھی صالح ہے امام بخاری کی شرط پر نہیں تھا اس لیے اس نے روایت نہیں لی, لی امام مسلم کی شرط پر ہے اس لیے کہ راوی دوسرے قسم کا ہے راوی دوسری قسم کا ہے اس لیے امام مسلم نے لے لیا ہے چلو جی آگے جا کے اس حدیث کے دو تجے ہاتھ ہیں تو یہ کہ جریری ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلط اسلام کے ساتھ بیعت کی تھی یعنی اسلام کی بیعت کی تو نبی علیہ السلام نے جب مجھے کلمہ پڑھایا تھا کلمہ پڑھایا تھا تو کل میں نے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نسخل مسلم ہے تم میرے ساتھ بیعت کر ایمان پر اللہ کو شریک مانوی اور یہ بھی ہے کہ ہر ایک مسلمان کے بارے میں تم نے کیا کرنا ہے خیر پائی کرنی اب جی کہ یہ حدیث اس لیے ہے بایات رسول اللہ وہی تاثک وہ نسل کل مسلم نمبر دو دیکھو بےد کے اچھا ایک بیاتر ایمان ہے ایک بیات الجاد ہے ایک بے اللہ ترک ہے ایک بے اللہ ترک سواد ہے یہاں پہ کام اقام و نسل کل مسلم یعنی <تصفح> ہر مسلمان کے حق میں تم نے پھیر خواہ کرنی ہے آگے جاؤ آسان ہے <تصفح> الله تعالى وقال عليكم استقرنا اليوم دونا في هذا الروح من القارص من الذين ایمان بخاری کی بخاری ہوا ایک عالم تھا جو بخاری کی بہت سمجھتا تھا وہ کہیں گیا ایمان بخاری کی خبر کے قریب نہ اس نے کہا جی چاہتا ہے کہ میں تیز قبر کو چون لوں لیکن یہ ہے کہ قبر چوننا حرام ہے آپ کے علم کو دیکھو نا تو کہتا ہوں کہ آپ کی قبر سے بوسے لے لوں لیکن قبر کا بوسا حرام ہے میرے خیال ہے اس وقت وہ امامی بخاری کے علوم پر اس کی نظر تھی حقیقت یہ ہے کہ بخاری سمجھنا بہت مشکل ہے بخاری کا مقام بہت عزیز ہے ابھی پہلے عزی سمجھو نا پھر سم پر نقطہ آپ کو بتاؤ جری اب نا عبداللہ نے تقریر کی قال یہ کہتے سمیت جریل ابن عبد اللہ یعنی زیادہ اللہ تک کہتا ہے میں نے سنا جرید ابن عبداللہ سے اب جرید سمیتو کا مفہول جو ہے فحمد اللہ آئے ان سمیتو جرید ابن عبداللہ یوم ماتل مغیرت ابن شعبہ حینا حمد اللہ وصن علیہ تمام یہ جب مغیرت ابن شعبہ غفات ہوئے تو قامہ جرید کھڑی ہوئے فحمد اللہ وصن علیہ اللہ کی حمد وصنہ پڑی دیکھو محشی نے لکھا ہے کہ حضرت جرید یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ حضرت معاویر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کوفہ کے تھے اور بسرہ میں جو قصر ویلائج تھی وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے بنائی تھی حیث مغیرہ تقریبا پچاسویں ہجری پہ کوفہ میں وفات ہوئے خلاصی یاد کرو جب وفات ہوئے تو ابن عبداللہ دلہ ہوئے خوف والوں کو نصیحت کی کہ تمہارا امیر تو وفات ہو گیا ہے لیکن انتخاب امیر سے پہلے خبردار گڑبڑ نہ کرو الوفال و والسکینہ اس لیے ایک سے لکھا بھی ہے کہ شخص اہل قوفہ ہمیشہ شریف قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ مغیر ابن شعبہ وفات ہو گئے ہیں ابھی آپ آب کے امیر جلدی مقرر ہونے والا ہے جب تک آپ کو امیر فرمایا فرما علیہ اللہ لازم تم پہ لازم اللہ سے ڈرنا وحد اللہ لا شریق اللہ ایسی ذات ان ایسا اللہ جو, جو کہ اکیلے ہیں اس کے کوئی شریک نہیں ہے ولوقار علیہ اللہ ولوقار وقار تو جان کیوں نہ کیا مانا آج میں انتشار یعنی برداری مطانت و شکینت و سکور نہ چھیڑنا مخالفت نہ کرنا عوام کو نہ ابارنا حد تجے امیر جہاں تک تمہارے پاس آ امیر اس مبیر ابن شعبہ کے مقابلے میں ان کے بعد کوئی امیر آ جائے اب یہ امیر کون ہے یا دوسری دو چیلے لکھی ہے یا تو جری نفسرو ہے یعنی خود ہے اور یا اس سے کیا مراد ہے کون ہے زیاد اچھا یا ہے اچھا توجہ کرو یہ وہ زیادہ نہیں ہے دوسرا زیاد تیسری بات یہاں یہ ہے کہ اس سے مراد اور ہوا اتنی مغیرہ ہے یہ ہمارے جو مغیرہ اتنے شعبہ ہے نا اس سے عرواد ابن مغیرہ مراد ہے یا اس سے مراد جریر ابن عبداللہ ہے یہ خود جریر ہے لیکن ان دونوں روایتوں پر فتر فتر کیا ہے کہ اس لیے عروق اس لیے نہیں ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے اس کے انتخاب نہیں کیا تھا جریر ابن عبداللہ اس نے اس لیے نہیں ہے کہ اس زمانے میں عمارت جو ہے نا آل خود کی طرف سے ہوتا تھا یعنی خلیف وقت کی طرف سے ہوتا تھا تو خلیف وقت نے اس کو انتخاب کیا نہیں تھا تو کیسے خلیفہ ہو گیا ہے اور خلیف وقت امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عمل ہوتے اس لیے فت الب نے لکھ دیا ہے اگر کوئی کہے کہ جریر تھا یہ بھی غلط ہے اگر کوئی کہتا غور ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ زیاد جو ہے اس زمانے میں بسرہ کی والد ہے معاویر کے طرف سے اور مغیرہ کوفے کے والی سے تو حضرت امیر معاویہ نے وسطر میں زیاد کو پیغام بھیجا کہ مغیرہ کوفے کے والی وفات ہو ہیں لہذا کوفے کو بھی تو نہیں سنبھالنا ہے اب سمجھ گئے ہو حتٰ امیر یہ تقریب حال کے لیے فرمایا ہے کہ آپ کا امیر جلد منتخب ہو جائے گا پہنما عتیم الان ابھی آنے والا ہے قال پھر فرمایا تاپ ال امیر کو دعائیں بخش مانگو اپنے امیر کے لیے جنہیں مغیرہ ابن شعبہ کے لیے ہے مغیرہ مغیر شعبہ کیا ہوگئے وفات ہو اس کے لیے دعا مانگو کا نگ الفا اس لیے کو درگزر پسند فرماتے تھے تو جزا و عمل من جن سے عمل تو چونکہ ان کے اندر بھی درگزری تھی لہٰذا دعا مانگو اس کے لے کے اللہ معاف کر دے اچھا سم ما سمجھ گئے ہو؟ کو نے نا کہ کے فار سم پھر فرمایا عبداللہ نے جلیل عبداللہ نے کہا ابائے اسلام آپ کے ساتھ بیعت کرتا ہوں اسلام کی فشرت علیہ نظیر اسلام مجھ پر شرط لگائی ون نسو مسلم اسلام بھی قبول کر لیکن ہر مسلمان کے خاصیت نے کیا کرنا خیر خواہ کرنی ہے فبایات میں نے بےعد کی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے جب خیر خواہ پر بیعت کی ہے تو میں تمہارے لیے خیر خواہ کرتا ہوں کہ ابھی دوسرے امیر کے انتخاب سے پہلے انتشار نہ کرو ابا اب سمجھ گئے ہو نا خیر کو چاہ بحاد المسد انی لنا سے اللہ اور مجھے قسم ہے مالک اس مسجد کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اب مسجد سے کون سی مسجد مراد ہے ایک قول یہ ہے کہ جس مسجد میں ہر شریر کھڑے تھے بیان کے لیے وہی مسجد مراد ہے لیکن ٹرالی کی حدیث یہ ہے کہ مراد مسجد نبی ہے ایسا پھر مسجد کعبہ ہے لیے کہ وہاں ورب بل یہاں ہیں آتا ہے وربل مسجد ورب لیکن میں لیکن ورب بل کہ معلوم ہوتے ہیں کہ مجھے قسم کی رب کی تمہارا خیر خواہ مستق پڑا پھر آخر میں استغفار کیا جیسے ابھی بھی مقرری جب تقریب کرتے ہیں تو آخر میں کیا پڑتی نہیں یہ نہیںتوا دام تم پڑھتے ہو نا کہتے ہیں رکھتے تھے آکول اسلام علیہ ٹھیک ہے نا تو استغفار پڑھ دیا و نزالا اور نزالا ہو گیا اب یہ ہے کہ نزالا کہاں سے نزلہ یا تو یہ ہے کہ یہ کام پہلے تھا <سلام> قامہ کھڑے ہو گئے اگر قیام کے ذریعے تو فا نزالا ٹھیک ہے اگر قامہ کا معنی یہ ہے ممبر پہ کھڑے ہو گئے تھے تو فنزلہ انل ممبر ہو گیا ہے بات سمجھ گئے ہو اچھا اب یہاں پہ ایک چند چیز یاد رکھیے امام بخاری رحم اللہ کا ہر باب ہر کتاب جس عنوان سے شروع ہوتا ہے تو عنوان کے آخر میں امام بخاری ایسی رواج لاتے ہیں ایسی روایت لاتے ہیں کہ جس سے اختتامی کتاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس سے اختتامی کتاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو سمارہ ایک استغفار پڑ اب استغفار بادت تکمیل بولو امن ہوتا ہے نا جب تم نماز پڑھتے ہو تو آخر کیا کرتے ہو اللہ اکبر بعد فر اللہ استفار باد کتاب تو ختم ہو گیا فراہ حج مکمل ہو گیا عرفے کے بعد استفار پڑویز اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ حکومت بتائیے حقیل اسلام نے فرمایا نماز کے آخر میں پڑھو کیا اللہ منی ظلم من تو نقسی ظلم کثیرہ وزن فرلی مغفرت کا مغفرت ہو گئی ہے نبی الاسلام خزائے حاجت سے جب فارغ ہوتے کیا فرماتے غفرا نہ تو استر فر اللہ استفار ہو گیا ہر جگہ استفار نہیں ہوگا پھر ایسا لفظ ہوگا جس سے ہم کہیں گے کہ باپ اختتام پذیر ہو گیا ہے سمجھ گئے ہو مولانا سیبا اب یہاں پہ یہ ختم چکا بڑا اچھا شیخ مولری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری آپ کو ایک اشارہ کرتے ہیں. باپ کے اختتام میں دو چیزیں ہیں باپ بھی ختم ہو گیا جس طرح باپ ختم ہوتا ہے اس طرح عمر انسان بھی ختم ہوتی ہے اللہ, اللہ. مول ذکر رحم اللہ فرماتے ہیں باپ ختم ہوتا ہے کتاب علیمان ختم ہوا نا تو جس طرح کتاب کی اختتام ہوتی ہے اس طرح عمر انسان کی عمر انسان کی بھی اختتام ہوتی ہے اور وہ کیا ہے ماتا نغیر تبن و شعبہ ماتا مغیر تبن شعبہ ہے مغیر ابن شعبہ وفات ہو گئے تھے تو جب مغیرہ کے لیے وفات ہے تو آپ کے لیے میرے لے بھی وفات ہے تو کتاب ایمان کے لیے بھی وفات ہے کتاب المان بھی وفات کیا ہوا آخر تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے اب بھی اپنی زندگی کے آخر تک پہنچ گیا تھا تو ہمیں بھی آخر تک پہنچنا ہے جب موت کو مد نظر رکھو گے تو اب نسیات رسول ہی بولے کتاب ہی مسلمین بولے عام مد تو فرا کیا مسلم کے ساتھ Thank you.